تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق چند باتیں آپ نے فرمایا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے چھ برس کے بعد پیدا ہوئے اور آپ ان حضرات میں سے ہیں جو صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے حبشہ اور مدینہ ہجرت فرمائی ایک سو چھیالیس احادیث آپ سے مروی ہیں آپ کی شادی قبل نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت روپیہ طبی اللہ تعالی عن سے ہوئی جن کا غزوہ بدر کے وقت میں انتقال ہوا ان کی تیمارداری کے باعث آپ غزوہ میں شریک نہ ہوئے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے تیمارداری کے لیے ارشاد فرمایا تھا اسی لیے آپ کا شمار اہل بدر میں کیا جاتا ہے جس وقت مدینے میں کافظ گنگے بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر حاضر ہوا تھا تو اس وقت حضرت روپیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا پھر حضرت سید, سید ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا اور ان کا وصال بھی مدینے میں نو ڈگری میں ہوا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد انسان ہیں وہ واحد خوش نصیب ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی پاک علیہ صلاحت وسلم کی یقینا دیگرے دو صاحبزادیاں آئیں ورنہ پوری کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہو ابن اثاکر حضرت اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بادیا گوشت کا دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا جب میں آپ کے گھر میں گیا تو حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں میں نے کبھی حضرت روپیہ اور کبھی حضرت عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا جب میں آپ کے گھر سے واپس آ کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا اسامہ تم عثمان کے گھر گئے تھے میں نے عرض کی جی ہاں فرمایا کیا تم نے ان میاں بیوی بی سے خوبصورت میاں بیوی بی دیکھے ہیں میں نے عرض کی رسول اللہ میں نے کبھی نہیں دیکھے <تصفح> <تصفح> مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ کی جانے ہجرت کی اس پر نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اپنی صاحبزی امر کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر کے ان سے فرمایا تھا کہ تمہارے شوہر تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت ہی مشابے ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارکہ کو ٹھیک کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیش عصرت کی تیاری کے لیے صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے حضرت عثمان غنی نے عرض کی میں سو اونٹ ماح ساز و سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو پھر ترغیب دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی دو سو اونٹ مع ساز و سامان آقا علیہ السلام نے پھر ترغیب دی حضرت عثمان غنی نے عرض کی تین اونٹ ساز و سامان یہ سن کر آکا علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ عثمان کے جرم و گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا اور اس وقت بیت رضوان کا واقعہ ہوا اور اہل مکہ نے اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں آئے ہیں تو عمرہ کر لیں لیکن آپ نے منع فرما دیا کہ میں اکیلے نہیں کروں گا جب تک میرے سرکار میرے ساتھ نہ ہوں سبحان اللہ چوبیس ہجری آپ کے دور خلافت میں چوبیس ہجری میں ملک کے رائے فتح ہوا ملک روم کا وسیع علاقہ فتح کر لیا گیا حضرت مغیرہ کو کوفہ کی گورنری سے معذول کیا اور سات بن وقاف کو بھیجا 25 ہجری میں حضرت سعد بن وقاف کو معذول کر کے ولید بن اقبا کو بیچا 26 ہجری کچھ مکانات خرید کر مسجد حرام کو مزید وسیع بنایا اور شہر صابور فتح ہوا 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے جہاز کے ذریعے قبرص فتح کیا جرجان اور دارالجبر فتح ہوئے حضرت عمر بن العد کو مصر سے معذول کر کے حضرت عبداللہ بن سعد کو بیچا اس نے مصر پہنچ کر افریقہ فتح کیا اسی سال اندلس فتح ہوا انتیس ہجری میں استخر قصا فتح, فتح ہوئے مسجد نبی شریف کی توسیع کی تیس ہجری میں زور اور خوراصان اور نیشا پور فتح ہوئے ایران کے کئی شہر بھی فتح ہوئے تو یہ مختصر آپ کے سامنے تجزیہ کیا ہے آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی فتوحات کا حضرت سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول فرمانے والے چوتھے شخص ہیں دو صاحبزادیوں سے نکاح گانے بجانے میں کبھی شریک نہیں ہوئے لہب لحاظ میں شریک نہیں ہوئے کبھی برائی بدی کی تمنا نہ کی کبھی سیدھا ہاتھ شرم گاہ کو نہ لگایا اسلام لانے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کیا اگر ممکن نہ ہوا تو بعد میں کیا کبھی بھی زنا سے مرتفب نہیں ہوئے کبھی چوری نہیں کی قرآن کریم جمع کیا یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ لغذ قریش پر آپ نے قرآن کریم کو جو ہے وہ جمع کیا پینتیس ہجری ذل حج کے ایام میں تشریق میں شہادت ہوئی سب سے پہلے آپ ہی جنت البقی میں دفن ہوئے عمر مبارک بیاسی سال تھی حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نواز جنازہ پڑھائی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عن ہو سے مرفون روایت ہے کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن ہو زندہ رہے خدا کی تلوار میان میں رہی اور آپ کی شہادت کے بعد پھر وہ اس طرح میان سے نکلی کہ قیامت تک برہ رہے گی ابن اثاکر یزید بن حبیب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر چڑھائی کی تھی ان میں سے اکثر پاگل ہو گئے تھے اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے کتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور سب سے آخری درجال کا نکلنا ہوگا تو بلکہ آپ کے حق میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں حضبۂ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن اوق رضی اللہ تعالیٰ عنما کی اثار و ثقافت پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو باسٹھ نازل ہوئی اللہ من نو زین فون ام وم فی صبی من وزم اجرم امدار وہ جو اپنے مال اللہ کی میں خرچ کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم اللہ کا ذکر عثمان غنی تبھی اللہ تعالیٰ نے کے صدقے ہماری بخشش اور مخصرت فرمائے آمین اور ان کے مزار پر انوار پر لاکھوں کروڑ ہاک, کروڑ رحمتوں کا نظور فرمائے آمین تو انشاءاللہ پھر مجھے اجازت دیجیے اللہ نے چاہا تو کل ان پھر ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً ساڑھے نو بجے سے قرآن بھی ہوگا اور انشاءاللہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر انشاء اللہ درس بھی اور آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و